الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الموصلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إثمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني قلت إن أحب أهلكي أن أعودها لهم ويكونوا ولاؤك لي فعلت فذهبت بريدة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم النبي صلی الله عليه وسلم فقال خدی فلاق فل آئشت اللہ تعال الحدیث <تصفح> یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس حدیث میں جو اہم بات ہے وہ کیا ہے الولاء المن آتق اس کی تفصیل یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں غلامی اور ابدیت چلتی تھی لوگ ذر خرید غلام ہوا کرتے تھے عورتیں زر خرید غلام ہوا کرتی تھی انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا اسلام نے اس نظام کو کافی حد تک ختم کرنے اور انسانوں کو آزادی دلانے کی کوشش کی اور آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ نظام ختم ہو چکا ہے انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا لیکن آج کا آج کے وقت میں یہ نظام تقریباً ختم ہو چکا ہے دنیا سے اسی تعلق سے ایک حدیث یہاں پر ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا لونڈی تھیں تو انہوں نے کہا کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مالک سے یہ اتفاق کر لیا ہے کہ میں ان کو نو اوقیہ چاندی دے دوں گی ہر سال ایک اوقیہ دوں گی تو جب وہ قیمت ادا ہو جائے گی تو میں آزاد ہو جاؤں گی اصل میں غلاموں کی کئی حیثیت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں ایک غلام جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے غلام مدبر کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میری وفات کے بعد تم آزاد ہو تو وہ غلام مدبر کہلاتا تھا اسی طرح سے ایک غلام وہ ہو جاتا تھا یا لونڈ, وہ لونڈی ہوتی تھی جو اپنے مالک سے کچھ پیسے پر اتفاق کر لیتے کر لیتے تھے کہ ہم اتنا مال تم کو دے دیں گے تو پھر ہم آزاد ہو جائیں گے تو ایک حیثیت یہ بھی ہوتی تھی چنانچہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مالک سے یہ اتفاق کر لیا کہ نو اوقیہ چاندی اوقیہ اصل میں 10 درہم کو چالیس درہم کو کہتے ہیں ایک اوقیہ چاندی چالیس درہم کا ہوتا ہے اور نو اوکیا کتنا ہو گیا اسی کا آپ اس سے حساب لگا لیں تو انہوں نے کہا کہ نو اوکیا چاندی ان کو دے دیں گی اور ہر سال تھی یہ ہوا کہ ہر سال وہ ایک اوکیا چاندی دیں گی اس طرح سے وہ نو سال میں جا کر کے آزاد ہوں گی ظاہر سی بات ہر انسان اپنی آزادی چاہتا تھا تو انہوں نے یہ اتفاق کر لیا اور آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا کہ آئی کہ اس معاملے میں آپ میری مدد کریں میری آزادی میں آپ مدد کریں پیسے پیسوں کے ادا کرنے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر تمہارے مالک تمہارے آقا چاہیں تو میں ان نو اوکیا کو میں ایک مشتے اکٹھا کر کے ان کو دے دوں گی اور تم اس طرح سے آزاد ہو جاؤ گی یعنی میں تمہیں لے لوں گی میں خرید لوں گی تم کو چنانچہ یہ گئیں لیکن اس شرط پر اس شرط پر کہ وہ اپن ولا کے اس شرط پر کہ ولا جو ہے وہ میرے لیے ہوگا اب ولا کس کو کہتے ہیں اصل میں یہ ایک شرعی اصطلاح ہے مالک آقا اور غلام کے درمیان آزادی کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ولاد آزادی کا جو ربط ہوتا ہے ایک آدمی نے ایک غلام خریدا اس کے پاس ہے وہ پھر اگر وہ اس غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو اس آزادی نعمتیں آزادی کو ولا کہتے ہیں آزادی کی جو نعمت ہے وہ کس کو حاصل ہوئی غلام کو حاصل ہوئی تو اسی نعمت کو اسی تعلق کو کیا کہتے ہیں ولا کہا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر غلام فوت ہو جاتا ہے غلام فوت ہو جاتا ہے اور اس کے اس کی اولاد میں سے اسی طرح سے اس کے اسبا میں سے قریبی رشتے داروں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے مال کا وارث اس کا آقا ہوگا تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے تو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا کر سکتی ہوں لیکن یہ شرط لگا لو کہ یہ جو ہے بلا جو ہوگا وہ میرے لیے ہوگا نہ کہ ان کے لیے پہلے لوگ ایسا کرتے تھے ہاں, کہ اگر شرط لگا لیتے تھے کہ آزاد کوئی کر رہا ہے خرید کر کے کوئی آزاد کرنا چاہتا ہے تو کہتے تھے جو آکا ہوتا تھا وہ کہتے تھا ٹھیک ہے آپ خرید لیجیے آزاد کر دیجیے لیکن ولا جو ہوگا وہ میرے لیے ہوگا ایسا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں تو حضرت آشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ہاں, یہ ان سے کہیے کہ ولا جو ہے وہ میرے میرے لیے ہوگا تو وہ گئی ان کے پاس اور ان سے ذکر کیا فقال ف اب الیہ تو انہوں نے اس کا انکار کیا فب علیہ کا مطلب کہ انہوں نے انکار کیا کہ یہ ولا جو ہے آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عہاں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ انہیں کے لیے ہوگا تو وہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف رکھتے تھے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے یہ ولا کی بات پیش کی تھی لیکن انہوں نے انکار کیا اور یہ کہا کہ ولا جو ہے انہیں کے لیے ہوگا یعنی ولا کا جو فائدہ ہوگا یہ ان کے لیے ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سماعت فرمایا سنا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وریدا اس طرح سے آئی تھی انہوں نے مکاتمت کروایا ہے اور اتفاق کیا وغیرہ وغیرہ سب بتا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خدیحا وش پر لہم الولا کہ تم بریدہ کو لے لو ان کو پیسے دے کر کے لے لو اور ان سے کہہ دو ہاں ہاں ولا تمہارے لیے ہے فن نمل ولابن لیکن ولا اصل میں اس کے لیے ہے جو آزاد کرے گا یہ جو غلط شرط لگا رہے ہیں اصل شرط کیا ہے اصل والا کس کے لیے ہے جو اس کو آزاد کرے ظاہر سی بات ہے جو اس کو آزاد کرے گا غلام کو تو غلام کے والا کا جو فائدہ ہوگا نعمت آزادی کا جو فائدہ ہوگا وہ آزاد کرنے والے کو ہوگا نہ یہ کہ جس نے بیچا ہے یا جس کا غلام پہلے رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرط لگاتے ہیں تو تم بھی کہہ دو مان لو وہ شرطیں لگاتے ہیں تو تم بھی مان لو لیکن اصل میں ولا کس کے لیے ہوگا تمہارے لیے ہوگا اس لیے کہ یہ شرط فاسد ہے یہ فاسد اور غلط شرط ہے ہیں. تو یہاں پر اہل علم نے ذکر کیا کہ وشترتی الحمل ولا ل کا معنی کیا ذکر کیا کہ علیہم الولا کہ ولا ان کے خلاف ہوگا کیونکہ ولا کس کے لیے ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے چنانچہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پیسے دے دیے اور بریرا آزاد ہو گئی پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقام خطیباً فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سے خطیبہ کے لوگوں میں جو ہے ہاں اور بیان کرتے ہوئے خطاب دیتے خطاب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ہم دو سرہ بیان کی اللہ کی تعریف بیان کی پھر کہا ہاں ام آباد فما بالو رشتر پون شروطن لئی کتاب اللہ کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی شریعت میں نہیں ہے یہاں کتاب اللہ سے مراد کیا ہے آ? اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی شریعت کیوں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی شریعت میں نہیں ہے ما کالم شرطن لئی صفی کتاب اللہ پہ باقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شرط جو شریعت میں نہ ہو وہ شرط کیا ہے باطل ہے وہ ان کا میں ات ایک سو شرط کیوں نہ ہو تو خرید و فروخت اور معاملات میں اگر کوئی اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر معاملات میں اور خرید و فروخت میں کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو شریعت کے خلاف ہو شریعت میں نہ ہو تو اس کی وہ شرطیں باطل قرار پائی جائے گی اور اس کی شرط وہ شرطیں مانی نہیں جائے گی اور اگر کسی شرطیں کر لیا گیا شرط کر لی گئی اور جو ہے اس کے اس کو کچھ دینا ہے تو وہ دی, دی, دیا بھی نہیں جائے گا وہ چیز اگر کچھ اس کے حق میں دینے کا معاملہ ہے تو اس کو بھی وہ دیا نہیں دیا نہیں جائے گا اور اس کو اس کا فائدہ اس کو نہیں دیا جائے گا جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی یہ شرط درست نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا جس کو جس نے آزاد کیا ہے اس کو یہ فائدہ ہوگا اسی سے مطلب کہ اس کتاب البیو میں اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ہر وہ شرط جو خرید و فروخت اور معاملات میں لگائی جائے جو کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں نہ ہو یعنی شریعت میں نہ ہو تو اس شرط پر عمل نہیں کیا جائے گا اس شرط پر عمل نہیں کیا جائے گا گرچہ سینکڑوں شرطیں ہو قضاء اللہ حق و شرط اللہ اوسط اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ عمل کے لیے زیادہ تر رکھتا ہے اسی طرح سے جو اللہ کی شرط ہے وہ زیادہ مضبوط ہے زیادہ قوی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ان نمل ولا لیمن ولا ولا کس کے لیے ہے اس کے لیے ہے جو غلام کو آزاد کرے لوبی کو آزاد کرے وہ ان مسلم یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اشتریع ہے وہ عققی ہے وشت کے خرید لو پھر اس کو آزاد کر لو اور ان کے لیے ان سے جو ہے ولا کی شرط لگا لو شرط لگا لو لیکن یہ ان کے برخلاف ہوگی یعنی اس شرط کو پورا نہیں کیا جائے گا بھائی اگر وہ بیچ رہے آزادی ہے بیتنی پر تو راضی ہے بیچنے پر راضی ہے جب راضی ہے تو بیچنا خریدنا تو یہ جائز ہے درست ہے لیکن اس پر یہ شرط لگانا کہ منا ان کے لیے ہی یہ شرط درست نہیں ہے تو معاملات میں خرید و فروخت میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہو اس طرح کی کوئی بات ہو یا کوئی شرط لگائے جو حدیث کے قرآن کے اور شریعت کے خلاف ہو تو اس سے وہ معاملہ اور وہ خرید و فروخت کر لینی چاہیے اور پھر بات بتا دینا چاہیے کہ یہ وہ شرط جو تمہاری ہے وہ باطل ہے یہ تمہاری شرط پوری نہیں کی جائے گی شریعت کی روشنی میں تمہاری شرط جو ہے پوری نہیں کی جائے گی غلط شرط ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نها عن بیئی امہات فقال لا ولا ولا حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا دیکھیں کہ غلامی کو اللہ اس شریعت نے اسلام نے کافی حد تک ختم کرنے کی کوشش کی کافی حد تک ختم کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حادی کے متحرہ کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے کفارے آپ دیکھیں گے پڑھیں گے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرے اس کے جو ہے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے گناہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر ذکر کیا کہ وہ تحریر کہ ایک گردن آزاد کی جائے غلام کو آزاد کیا جائے جیسے قسم کا کفارہ ہے تو کفارا تو ہوئی تو شرط مساکین امین اوسطم او قسمت او تحریر رقبہ کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو مطلب قسم کھا کر کے پھر, پھر کوئی قسم توڑے تو اس کو تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ دس مسکینوں کا کھانا کھلانا یا اس کو کپڑا پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا اسی طرح سے کسی سے قتل خطا ہو جائے ہاں تو اس میں بھی کفارہ ہے کہ گردن آزاد کرے اسی طرح سے رمضان کے دنوں میں دن, دن میں اگر کبھی کسی سے یعنی غلطی ہو جائے اور میاں بیوی بی آپس میں مل لیں ہاں تو اس طرح سے اس کا بھی کفارہ کیا کہتے اس میں بھی ایک کفارہ کیا ہے گردن کو آزاد کرے تو بہت سارے مواقع ہیں اسی طرح سے آزاد غلام کو آزاد کرنے کی بہت ساری فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں تو اسی طرح سے غلام کی آزادی میں اسی طرح سے یا اس غلامی کو ختم کرنے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سے لونڈی کو استعمال کرتا ہے لونڈی کو استعمال کرتا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں ہے او ما ملکت ایمانلکت یہ ہے کہ فمن اللہ او ما ملکت فا انہم غر کہ آدمی اپنی ضرورت جو جنسی ضرورت ہوتی ہے شہوت ہوتی ہے اس کو آدمی یا تو بیوی سے پوری کر سکتا ہے اور یا تو لونڈی سے پوری کر سکتا ہے یہ شریعت کی اجازت ہے اخسط ہے لیکن اگر لیکن اگر لونڈی سے آدمی نے ہم بستری کیا हाँ. اور اس سے اس کی اولاد ہو گئی اس سے اس کی اولاد ہو گئی اب اولاد کیا کہتے چاہے زندہ رہے یا فوت ہو جائی یہ الگ بات ہے لیکن اگر اس سے اولاد ہو گئی تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ وہ عورت اس شخص کی وفات کے بعد آزاد ہو جائے اس شخص کی وفات کے بعد آزاد ہو جائے گی ایسی عورت کو ایسی لونڈی کو ام الد کہا جاتا ہے اور اس کی جمع امہات الولد ہے اس کی جمع امہات الولد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث ابھی اس کی تفصیل آئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں لط کو یا امے والد کو بیچنے اور فروخت کرنے سے یا اسی طرح سے کسی کو ہدیے میں دینے سے روک دیا کہ امہات الد یا جتنی بھی لونڈیاں ہیں اور ان سے اولاد ہو گئی ہے تو پھر نہ ان کو بیچا جا سکتا ہے کہ آقا اس کو بیچ دے ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ہدیے میں دے سکتا ہے کسی کو گفٹ میں دے سکتا ہے ایسا نہیں کر سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور اسی طرح سے ولا تورس اور اسی طرح سے وراثت میں بھی مال کی حیثیت سے اس املک کو کسی کو نہیں دیا جا سکتا نہ تو بیٹا جا سکتا ہے ایسی عورت کو ایسی لونڈی کو اور نہ کسی کو حبا دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو وراثت میں یا وراثت میں یہ تقسیم ہوگی یہ سمجھتے ہوں بھیا میں ہوں جب تک وہ ہے اس سے فائدہ اٹھائے اور جب مر جائے تو وہ آزاد ہو جائے گی اس کو امام بحق رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی تو یہ حدیث صحیح ہے تو صحیح مسئلہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ ام الولد کو بیچا نہیں جائے گا اور نہ اس کو حبا کیا جائے گا اور نہ وراثت کی کے طور پر وہ تقسیم کی جائے گی اگلی اگلی حدیث ہے جو اس کے برخلاف کیا ہے حدیث یہ حدیث بھی صحیح ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ام محات اللہ صلی اللہ محات اللہ کو ہم بیچا کرتے تھے ہم بیچ دیتے تھے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم اس کو بیچنے کو بیچنے کو ہم لوگ کوئی غلط نہیں سمجھتے تھے بیچنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا کرتے تھے تو اب یہ دو روایتیں ہوں گی آپس میں کیا ہے ٹکرا ہاں? ہو گیا ایک روایت اور ہے ایک روایت اور ہے حضرت جابر ضلع تعالیٰ عنہ کی اسی کی تفصیل ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیچتے تھے ابوبکر بکر ضلع تعالیٰ انہوں کے زمانے میں بیچتے تھے حضرت عمر ضلع تعالیٰ کے زمانے میں بھی بیچتے تھے پھر عمر ضلع تعالیٰ انہوں نے بیچنے سے منع فرما دیا تو ہم رک گئے بیچنے سے منع فرما دیا تو ہم رک گئے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ <تخلط> ہے <تخلط> کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علو کا اجتہاد تھا اجتہاد کر کے بنا کیا تھا لیکن جو ہے حدیث بتاتی ہے کہ بیچ سکتے ہیں اس کو خرید سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں تو اس سلسلے میں اب دیکھیے ایک طرف حدیث ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے دوسری طرف حدیث ہے کہ اس کو بیچ سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرچہ اشتہاد کیا تھا لیکن لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اشتہاد حدیث کے مطابق اتر گیا کیونکہ ایک حدیث ہے لا طبا ام الولد ام الولد کو اس لونڈی کو جس سے لولاد ہو گئی ہے آدمی کی اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے تو گرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشتہاد کیا تھا لیکن اور ان کو نہیں معلوم تھی حدیث لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور بلکہ اس طرح کی اس کی کئی حدیثیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ایسا تھا کہ ان کو خریدا بیچا جا سکتا تھا لیکن آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لونڈی کو خریدا بیچا نہیں جا سکتا ہے اس طرح سے آپ اس میں تبدیل کر سکتے ہیں شروع کا یہ حکم تھا کہ ایسا لونڈی کو خریدا بیچا جا سکتا تھا جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور لیکن بعد میں آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور حضرت جابر اللہ تعالیٰ جو بعد بیان کر رہے تھے کہ اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کے رسول زمانے میں بیچتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بیچتے تھے حضرت عمر تعالیٰ نے بعد میں منع کر دیا تو ان کو ہو سکتا ہے وہ منع کرنے والی حدیث نہ پہنچی ہو ان کو نہ پہنچی اس وجہ سے ایسا انہوں نے بیان کیا تو صحیح بات یہی ہے اکثر اہل علم کا جمہور اہل علم کا یہی خیال ہے کہ امہات الولد کو بیچا نہیں جا سکتا ہے لونڈی کو ایسی لونڈی کو جس سے آدمی کی اولاد ہو اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک لونڈی تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی تھی کون سی لونڈی ہے ماریا قدیہ ان سے جو بیٹے تھے کیا نام ان کا ابراہیم جی تو صحیح بات یہ ہے کہ امہات الولد کو بیش نہیں سکتے وعن جابر بن الله رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعی عن بیعی فضل الماء غواہ مسلم وزاد فی روایہ وعن بیعی دراب الجمل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد پانی کے بیچنے سے منع فرمایا ہے زائد پانی کے بیچنے سے منع فرمایا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر پانی کسی ایسی جگہ میں ہے پانی کسی ایسی جگہ میں ہے چاہے وہ کہیں کسی گڑھے میں ہو تالاب میں ہو جو کسی کی ملکیت نہ ہو کسی کی ملکیت نہ ہو کوئی اس کا مالک نہ ہو کسی کی زمین میں نہ ہو بلکہ عام زمین، کیا کہتے ہیں عام زمین میں ہو جس کا کوئی مالک نہ ہو تو یا اسی طرح سے جیسے اپنے ہاں نہر ہے نہر وغیرہ ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پانی کے بیچنے سے بنا فرمایا ہے آدمی اپنی ضرورت پوری کر لے جو اس کی ضرورت ہو پینے کی ضرورت ہو مویشیوں کو پلانے کی ضرورت ہو کھیتوں میں پانی دینے کی ضرورت ہو اپنی ضرورت پوری کر کے پھر وہ دوسروں کے لیے چھوڑ पानी اس پانی کو بیچے نا کہ اس پر قبضہ کر کے جبرن جو ہے لکھا پڑھا کر کے ادھر ادھر سے قبضہ کر کے اور پھر اس کو کیا کہتے بیچنے لگ جائے اس یہ درست نہیں ہے یہ مفاد عامہ سے لوگوں کو روکنا ہو گیا کہ ہاں کوئی شخص جو ہے اپنے نام کرا لے اور پھر اس سے فائدہ اٹھائے تنہا جیسا کہ اپنے یہاں بہت ہوتا ہے جیسے اپنے یہاں بہت اپنے ہوتا ہے جیسے زمین ہی کا معاملہ لے لیجیے کہ زمین جو ہے وہ پرتی کی زمین ہوتی ہے زمین کسی کے نام نہیں ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب پتا چل گیا کہ زمین کسی کے نام نہیں ہے تو پردھان سے اور کیا کہتے ہیں ان سے ان سے مل ملا کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے نام لکھا لیتے ہیں کوئی تالاب ہے تالاب ہے اور وہ عام لوگوں کے کی فائدے کے لیے ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مل ملا کر کے پردھان کو لے دے کر کے یا جو ذمہ دار ہوتا ہے یا حکومت میں پیسہ لوگوں کو کھلا کر کے کیا کرتے ہیں اس کو اپنے نام کروا لیتے ہیں پھر اس کو اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگر کوئی دوسرے دوسرا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس پر معاوضہ لیتے ہیں تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے منع فرمایا ہے اس عمومی حدیث سے اس حدیث سے عمومی بات یہ معلوم ہوئی عمومی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر وہ چیز جو جو کسی کی ملکیت نہ ہو پانی نہیں پانی کے علاوہ جو کسی کی ملکیت نہ ہو عام فائدے کے لیے ہو عام لوگوں کے لیے ہو سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں ایسی چیز پر حیلے اور تدبیر کے ذریعے سے اپنے زور زبردستی کے ذریعے سے ایسی چیز پر قبضہ کر لینا اور لوگوں کو فائدے سے محروم کر دینا اور یا اگر لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس سے اس پر معاوضہ طلب کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے یہ جائز اور درست نہیں ایک لفظ اس میں اور ہے وہ یہ کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جفتی کے بیچنے سے بھی منع فرمایا اونٹ کی جفتی کے بیچنے سے منع فرمایا اس کی تفصیل آگے حدیث میں آ رہی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ ہاں ایک بات اور اس سے تعلق سے ذکر کر دوں پانی کے تعلق سے کہ اگر لیکن اگر لیکن اگر کسی کی خاص زمین میں خاص ملکیت میں پانی ہے کسی کی اپنی ذاتی زمین میں کوئی اچھا خاصا بڑا تالاب ہے تو پھر وہ اس کا مالک ہے وہ اس کا پانی بیچ سکتا ہے اس کا پانی بیچ سکتا ہے اسی طرح سے کسی نے ٹیوب ویل لگا لیا ٹیوب ویل پانی نکالنے کے لیے یا سمر جو بھی ذریعہ ہے پانی نکالنے کا اس کو نکال بنوا لیا تیار کروا لیا اپنی زمین میں اس پر خرچ کیا تو اس کا پانی وہ بیچ سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کی جفتی کے بیچنے سے منع فرمایا کیا مطلب ہے اس کا نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ ہاں نر اور مادہ ہوتے ہیں نر اور مادہ جب ملتے ہیں تو اسی کو جفتی کہتے ہیں جفتی مانے کیا ہوتا اردو میں تاخ جو وہ کیا کہتے ہیں دو کو یا جوڑ کو کہتے ہیں اور تاک کس کو کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں تو اسی طرح سے مادہ کے ملاب کو اردو زبان میں کیا کہا جاتا ہے جفتی کہا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جفتی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے یا اس کا پیسہ لینے سے منع فرمایا ہے ہاں پیسہ لینے سے منع فرمایا ہے کہ جیسے اپنے ہاں دیہاتوں میں اکثر ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کسی کے پاس بکرا ہے تو اب وہ لوگ اس کے پاس جو ہے بکریاں لے کر کے جاتے ہیں تو بکری کی جفتی کا وہ جو ہے سو روپیہ یا اسی طرح سے سو دو سو لیتے ہیں یا اسی طرح سے بھینس کی جفتی کی کرائی جاتی ہے گائے کی جفتی کرائی جاتی ہے اونٹ وغیرہ کی جفتی کرائی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج بھی یہ چیز ہے آج بھی یہ چیز ہے یہاں عربوں میں بھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیسہ لینے سے منع فرمایا ہے, یہ چیز جو ہے, کی چیز ہے فائدہ چاہے کسی کی ملکیت ہو ملکیت ظاہر سی بات ہے جو جستی والا جانور ہوگا نر ہوگا وہ کسی کا اپنا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے سمجھ گیا کہ نہیں جی نسل حاصل کرنے کے لیے یہ فائدے کی چیزیں اللہ کی طرف سے ہے آ? اس طرح سے منا فرمایا ہے اور جس کو آج کل کے آج کل جو ہے آج کل کی زبان میں کہہ لیجئے یا آج کل بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے کلوننگ ہوتی ہے کلوننگ ہوتی ہے نا کلوننگ ہوتی ہے کہ ایک جانور کا وہ لے کر کے دوسرے جانور میں لگایا جائے پھر اس کی نسل چینج کی جاتی ہے ہوتی ہے نا تو یہ نسل کا چینج کرنا یہ تو کیا کہتے ہیں منع ہے ہر طرح سے منع ہے اور آج کل یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اور یہ جائز نہیں سن لیجئے یہ بھی یہ بھی جائز نہیں کہ جیسے کسی جوڑے کو جو ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے اب اگر کیا کہتے ہیں مرد کے اندر کمی ہے مرد کے اندر کمی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ وہ کیا کرتا ہے کہ کسی کی جو ہے ہاں کسی کا نطفہ لے کر کے عورت کے رہ میں وہ ڈالتا ہے تو اس طرح ڈلوا لیتے ہیں انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے تو یہ سب کام بھی کسی طرح سے درست نہیں جائز نہیں حرام ہے یہ سب یہ طریقہ بھی جو ہے اس کا ہاں جائز نہیں ہے درست نہیں ہے رضی اللہ, تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بے ان یبا کان رجلو رجولا قطو تم تجلتی تم تجلتی بخاری ف یہ دیہاتی لوگوں لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس طرح کی حدیثوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سے حاملہ اٹھنی کے حمل کے بے سے یہ لذیذ ترجمہ اس کا ہوا حاملہ اٹھنی کے حمل کے کی بے سے منا فرمایا اب چاہے اوٹنی ہو یا بکری ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو تو اس طرح کی جتنی بہ ہے جتنی بہ ہے خرید و فروخت ہے ہاں بھائی یہ بکری جو بچہ دے گی میں اس کو خرید رہا ہوں ہاں بکرا ہو یا بکری اس کو جو ہے میں خرید رہا ہوں تو یہ بہ جائز نہیں ہے گائے ہے بھینس ہے اونٹنی ہے ہاں کہ اس کے بیچنے سے خریدنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیوں منع فرمایا ہے جی اس لیے کہ یہ معدوم چیز کی بہ ہے جو, ابھی جو چیز ابھی نہیں موجود ہے اس کی بے ہو رہی ہے اس کی خرید فروخت ہو رہی ہے हा? اب پتہ نہیں اب معاملہ طے ہو گیا پیسہ پیسے کا لین دین ہو گیا جانور پیٹھی میں مر گئے تو بچہ پیٹھی میں مر گئے تو کیا ہوگا हा? یا یہ کہ بچہ پیدا ہوا ناقص الخلقت پیدا ہوا دھوکہ ہے کہ نہیں غرر ہے اس میں دھوکہ ہے نقصان ہے یا اسی طرح سے اب آدمی نے امید لگائی تھی کہ نر پیدا ہوگا مادا پیدا ہو گئی یا مادا کی امید لگایا تھا اور وہ جو ہے نر پیدا ہو گیا اس طرح سے یہ غرر ہے یہ دھوکا ہے تو اس طرح کی شریعت میں شریعت کے یہ گرچے یہاں پر حبل الحبلہ کا معاملہ ہے اور بھی عمومی حدیث آئے گی کہ یعنی حاملہ کی کہ حمل کے ویسے بنا کیا گیا ہے لیکن شریعت میں یہ سب ساری چیزیں کیا ہے وہ کیا کیا ہے جانتے اصول ہیں اصول ہے, ہے یہ ایک کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پیمانہ سمجھ لیجیے یہ شریعت کے اندر کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سب آ جائیں گی اسی میں اس طرح کی جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب چیزیں آ جائے گی اسی میں کوئی آدمی کوئی چیز نہ دیکھے کوئی چیز نہ دیکھے اور بغیر دیکھے جو ہے اس کی بے کر لے تو یہ جائز ہے درست ہے نہیں کیونکہ اس میں نقصان نقصان کا اندیشہ ہے آدمی دیکھ لے چیز سمجھ لے دیکھ لے ہر طرح کے اسی وجہ سے جو ہے وہ اس تفصیل کے ساتھ وہ بات بھی آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا یہاں تک کہ پھل ظاہر ہو جائیں یہاں تک کہ پھل ظاہر ہو جائے پیڑ پر پھل ظاہر ہو جائے اور پھل جو ہے قریب یعنی یہ نہیں کہ پھول ہی رہے یا چھوٹا پھل رہے نہیں بڑا ہو جائے اور اس کی حیثیت سمجھ میں آ جائے کہ ہاں پھل اتنا بڑا ہوگا اتنا ہوگا تب جا کر کے اس کی بے درست ہے ورنہ جو ہے اب اپنے ہاں کیا ہے کہ کسی سے امرود کا باغ آم کا باغ کھجور کا باغ جو ہے دو دو سال کے لیے لوگ جو ہے خرید لیتے ہیں اب پتہ چلا کہ خریدنے والا ایک سال تو فائدہ اٹھایا خوب فائدہ ہوا ہاں اور دوسرے سال آندھی آ گئی اور آم کے بور آئے ہی نہیں پھل جو ہے پیدا ہی نہیں ہوتا بو رہا ہے کہ تمہارا نقصان ہو گیا ہم نے اتنے کا باغ خرید لیا لیکن اس سال پھل ہی نہیں آیا تو ان سب ساری چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شریعت نے منع فرمایا سب اصول ہیں آگے ساری چیزیں آئیں گی اور آج کے دور میں بھی یہ سب ساری چیزیں یہ سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب ساری چیزیں اب کیا کہتے ہیں خرید و فروخت ہو جاتی ہے بغیر سامان کو مال کو دیکھے ہوئے بغیر مال کو دیکھے ہوئے جی یہاں پہ بلڈنگ بننے والی ہے اتنے مالے کی بنے گی کرتے ہوئے جتنے اس میں فلٹ بننے والے ہیں وہ سارے جو یہ سب ساری چیزیں ان میں سب جو ابھی بتایا جو ہے انہوں نے کہ اب کیا کہتے ہیں ایک زمین ہوتی ہے زمین میں بلڈر زمین لے لیتا ہے پھر اس کے بعد فلیٹ پاس کرا لیتا ہے وہ اب اس پہ لوگ جو ہے خریدار تلاش کرتا ہے کہ ہاں بھائی اتنے فلیٹ کی بلڈنگ ہوگی اور اتنے فلیٹ سے بنیں گے اب لوگ بکنگ شروع کر دیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ آدمی بلڈر جو ہے سب سے پیسے بھی لینا شروع کر دیتا ہے اب ابھی فلیٹ تیار نہیں ہوا ہاں کھدائی بھی نہیں ہوئی ہے خرید و فروخت معاملہ ابھی طے ہو گیا کہ یہاں کا یہ فلیٹ جو ہے اتنے کا جو ہے حبلی حولا میں آ جائے گا کہ نہیں جی حبلیل میں یہ چیز آ جائے گی کہ ابھی جانور کیا کہتے ہیں کہ پیٹ میں جو بچہ ابھی اس کی اور کچھ نہیں پتا چلا تو اس سے منا فرمایا تو بتائیے ابھی جس چیز کا وجود ہی نہیں ہوا یہاں بکنگ ہو گئی اور پیسے بھی پے کر دیے گئے جیسا بہت سارے بھائی ایک تو پیسہ لے کر کے بھاگ جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے بتاتے ہیں بلڈر لوگ کہ ایسا ایسا فلیٹ ہوگا کبھی جو ہے پیمائش میں کم زیادہ ہو جاتا ہے یہ بھی نقصان ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پیسہ لوگوں نے جمع کیا اب بلڈر نے ادھر ادھر سے کر کے جو ہے پاس کرا لیا اس کو دوسری حکومت آئی اس نے دیکھا اور وہ کیا بلڈنگ روک دی گئی اب لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں لوگوں کے پیسے پھنسے یا اسی طرح سے بلڈنگ میں جو مٹیریل لگانا چاہیے جس پر اتفاق ہوا وہ مٹیریل نہیں لگایا ہلکا پھلکا لگایا اور بعد میں جو ہے پتا چلا کہ فلیٹ اور بلڈنگ دو سال بعد جو ہے اس کے پلاسٹر اور سب اکھڑنے لگے یہ سب ساری چیزیں یہ سب ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اس میں دھوکے میں کہاں یہ شریعت کا ایسا اصول ہے کہ ہر زمانے میں وہ چیز فٹ آ جائے گی ہر زمانے میں ہاں کوئی شریعت کو ناقص اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں شریعت کے قوانین جو اس دور کے لیے نہیں ہیں یہ اللہ کی شریعت ہے تنزیل من حکیمن حمید ہے اللہ تبارک مطالعہ حکمت والا ہے ہاں اس کی طرف سے یہ شریعت ہے ہر زمانے اور ہر جگہ ہر اور, اور ہر کیا کہتے ہیں ہر وقت کے لیے ہے تو راوی بیان کرتے ہیں چاہے نافع راوی ہیں جو وہ یا تو عبداللہ ابن عمر ان کی طرف اس کی توضیح کرتے ہیں کہ وہ کان بےان یبتا <الْجَاهلِيه> یہ حبل الحبلہ کی جو بہ ہے وہ ایسی بہ ہے کہ زبانہ جاہلیت میں لوگ اس بے کو خریدا کرتے تھے خرید و فروخت اس کی کیا کرتے تھے کان رج ال جزورہ آدمی اوٹنی خریدتا تھا قیمت کب عدا کرے گا اوٹنی خرید لیا कीमत कब अदा करेगा इसकी जब उसके पेट में जो बच्चा है वो ऊटनी ऊटनी जनेगी ऊटनी क्या है ऊटनी जनेगी फिर वो ऊटनी जो पैदा हुई है वो फिर बच्चा देगी तब पैसा देगा یہ تو اور آگے جا کر کے حدیث کا ترجمہ تو حبل الحبلہ کا یہ ہوا کہ حاملہ کے حمل کی سے منع کیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی ایک تفسیر اور بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی نہیں یہ حمل بھی اس کا بھی حمل ہو وہ بچہ پیدا ہو تب جا کر کے جو ہے لوگ جو ہے پیسہ دیتے تھے تو اب یہ ہے کہ اب اس میں کیا ہے یہ خرید و فروخت صحیح نہیں ہوئی صحیح نہیں ہوئی اسی طرح سے ایک تفسیر اس کی یہ بھی لوگوں نے بیان کی ہے کہ لوگ اس چیز کو کسی سامان کے خرید و فروخت کے لیے مدت بناتے تھے کہ بھائی میں آپ سے چیز یہ چیز خرید رہا ہوں لیکن پیسہ کب دوں گا ہاں جب کیا کہتے ہیں یہ اونٹ بچر اٹھنی بچہ جنے گی اٹھنی جنے گی پھر یہ اٹھنی پھر اٹھنی پھر بچہ جنے گی تب تو اب یہ نامعلوم مدت ہے کب کیا ہوگا کیا ہوگا تو اس سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ اس طرح کی بے جس میں کوئی چیز سامنے نہ ہو جس میں کوئی چیز کسی چیز کا وجود نہ ہو جس کے بارے میں آدمی کو معلومات نہ ہو اور دھوکہ جس میں ہو وہ بے جائز اور درست نہیں ہے وعنه رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے سے اور ولا کے حبا کرنے سے منع فرمایا ہے نہا یہاں پہ ممانعت ہے اس سے پہلے بھی ممانات آ چکی ہے کہ ولا کو بیچا نہیں جا سکتا ولا کیا چیز ہے آزاد کرنے کے بعد میں جو رشتہ ہے آقا اور غلام کے درمیان آزاد کرنے کی وجہ سے جو ایک رب پیدا ہوتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں ولا کہتے ہیں نعمتیں آزادی کی وجہ سے آزادی کی نعمت کی وجہ سے یہ ربط پیدا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ آزاد کرنے والے کو ہوتا ہے تو اس کو بیچا نہیں جا سکتا اور نہ اس کسی کو حبا کیا جا سکتا ہے اور پچھلی حدیث میں ہے کہ اس کو وراثت کے طور پر بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے ایک حدیث اور پڑھ لے لیتے ہیں تاکہ اس کا تعلق رکھتے رہے وان ابھی رضی اللہ تعالی عنہ قال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بے الحساتی وعن بے الغرر کے اللہ کے رسول صحیح مسلم کی روایت ہے ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کے ذریعے سے بے کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسی طرح سے دھوکے کی بے سے منع فرمایا ہے. کنکری کی बै کیا ہے اس زمانے میں کنکری کی کے ذریعے سے خرید و فروخت کی بہت ساری شکلیں تھیں اہل علم نے اس کی تقریباً چھ شکلیں بیان فرمائی تھی. ایک کنکری کے ذریعے سے یہ بے ہوتی تھی کہ بائے کہتا تھا کہ تم جو ہے یہ کپڑے ہیں سب کپڑے یا کوئی بھی چیز کپڑے ہیں یا کوئی چیز ہے تو اس پر اس کنکری سے اور مارو جہاں جس کپڑے پر تمہاری کنکری جائے گی اس کی جو سمجھ لیجیے اس کا سودا پورا ہو گیا مکمل ہو گیا تو اب کئی طرح کے کپڑے ہیں کم قیمت والے زیادہ قیمت والے ہاں اور کم میٹر والے زیادہ میٹر والے آ, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اچھا بھی ہے خراب بھی ہے تو اب یہاں پر کنکری کری اچھے پر ب... پڑنے کے بجائے آ, خراب والے پر پڑ گئی کنکری کری یا اسی طرح سے کیا کہتے ہیں خراب والے پر پڑنے کے بجائے بہت زیادہ اچھے والے ریشمی کپڑے پر پڑ گئی تو اب اس میں دونوں کا نقصان ہے کبھی جو ہے آ, بائے کا نقصان ہوگا خریدنے والے, بیچنے والے کا نقصان ہوگا اور کبھی ہاں خرید بیچ خریدنے والے کا نقصان ہوگا اس طرح سے کیونکہ اس میں اب متعین چیز نہیں ہے خرید و فروخت کا معاملہ ہے کہ آدمی قیمت بھی معلوم ہو چیز بھی معلوم ہو قیمت بھی معلوم ہو چیز بھی معلوم ہو اس کی حیثیت بھی, بھی معلوم ہو کہ کتنی ہے کس اوقات کی ہے کس قیمت کی ہے کیسی ہے تو یہاں پر کنکری بھیٹ کر کے یہ تو کیا کہتے ہیں یہ ایک دھوکا اور نقصان والی بات ہوگی جی جا کہہ لیجیے اس کو ٹائپ کی چیز ہو گئی نمبر نکالا دس روپیہ دے کر کے نمبر نکالا اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے ہاں تھا لینڈ کی لاٹری جو ہے لگ گئی اور نہیں تو دسریال جو ہے وہ کیا ہے چلے گئے بہت چلتا ہے ایسا ہاں لوگ کروڑوں کے چکر میں کروڑوں ہار جاتے ہیں جی اسی طرح سے ایک اس کے ذریعے سے کنکری کے ذریعے سے ایک بے جو ہے یہ بھی اس کی مطلب صفت بیان کی ہے کہ ایک طریقہ بھی بیان کیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ کنکری ہے یہ زمین ہے ہماری ہاں یہ کنکری ہے اتنی قیمت پر اتنی قیمت تمہیں دینا ہے تم کنکری پھینکو جہاں تک تمہاری کنکری پہنچ جائے گی وہاں تک تمہاری زمین اب اگر جو ہے خریدنے والا طاقتور ہوا پھینک دے گا دور تک پھیک دے گا اور اگر کمزور ہوا تو کیا کہتے ہیں تھوڑی ہی دور پہ اس کی تنکری گر جائے گی تو اس میں بھی کیا ہے دھوکہ ہے اس میں بھی نامعلوم چیز کی بے ہے معلوم تو ہے لیکن حد معلوم نہیں ہے معلوم تو ہے لیکن اس کی حد معلوم نہیں ہے کہ کتنی تو شریعت میں کیا ہے قیمت معلوم ہو مقدار معلوم ہو چیز کی اچھائی اور خرابی معلوم ہو کا مدت معلوم ہو یہ سب ساری چیزیں اگر کوئی مدت والی چیز ہے تو یہ سب ساری چیزیں شریعت کی طرح سے اصول کہیں کسی مذہب میں اسلام کی طرح سے کسی مذہب میں یہ سب سارے اصول نہیں ملیں گے اور اس میں کیا ہے دھوکہ اور اسلام نے دھوکہ اور غرر اور نقصان سے سب کو بچایا ہے بیچنے والے کو بھی خریدنے والے کو بھی سب کو بچایا ہے یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہاں اس میں شریعت کے اصول جو ہے خریدنے والوں کے لیے ہے بلکہ بیچنے والوں کے لیے بھی ہے اسی طرح سے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کنکری کی ایک تصویر میں یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جانور ہوتے تھے یہ بکریاں ہیں سب اب یہ کنکری سے جس بکری پر مار دو ہاں اس بکری قیمت تے اتنی قیمت ہے سوریال اب یہ بکریا ہے جس بکری پر آپ کی کنکری جائے گی وہ سوریال کمزور بکری پر جو ہے اس کی کنکری پڑی تو نقصان ہو جائے گا خریدنے والے کو اور اگر سو ریال کے بجائے دو سو ریال کی قیمت والے بکرے پر پڑ گئی تو ہاں اب بیچنے والے کا نقصان ہو جائے گا اس لیے شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے تو یہ سب ساری چیزیں زبان جاہلیت میں تھی ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اسی طرح سے آج کے دور میں بھی آج کے دور میں بھی اس طرح کے خرید و فروخت سے جو ہے منع فرما ہے الیکٹرانک کچھ چلتا ہے کہ نہیں کہ ہاں جا میں جوا مارکیٹ ما مار、میں اس طرح سے سب بھی ہوتا ہے اس طرح سے بھی کیا نمبر لگ گیا تو ٹھیک ہے اور نہیں تو کیا کہتے ہیں جبکٹ جی جی جی بال پھینک کر کے جیتتے ہیں کنکری والا حساب ہو گیا جی اسی طرح سے ایک عام لفظ ہے یہ سب عام مطلب خاص خاص باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی فرمائی ہے اور فرمایا ہے اب دھوکے کی بے میں بہت ساری چیزیں ہاں بھاگے ہوئے غلام کو کسی نے بیچ دیا کہ وہ غلام جو میرا بھاگ گیا ہے اتنے میں میں بیچ رہا ہوں اب آتا ہے یا نہیں آتا ہے پانی کی مچھلی کو بیچ دیا ہاں مچھلی میں پانی میں مچھلی ہے دریا میں مچھلی ہے ہاں یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک کلومیٹر کے درمیان جو مچھلیاں ہیں وہ آپ کی ہیں اتنا خرید لیا کسی نے اب ایک کلومیٹر کی کے درمیان جو مچھلیاں ہوں گی ایسا ہوتا ہے بالکل تو وہ تمہاری ہوں گی بکتی ہیں یہ دریاؤں کی مچھلیاں بکتی ہیں اس طرح سے تو یہ بھی درست نہیں ہ ہاں پتا نہیں کتنی ہے اور ہاتھ آئے گی کہ نہیں آئے گی یہ سب ساری چیزیں ہیں اسی طرح سے اڑتے ہوئے پرندوں کی خرید و فروختے ہوتی ہے کبوتر کی کبوتر باز لوگ جو ہے اس طرح سے خرید و فروختے کرتے ہیں اسی طرح سے بے گرار میں وہ چیز بھی ہوگی جو آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہے اس کو بیچ دے اسی وجہ سے آگے حدیث آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی چیز کو اس وقت تک بیچنے سے جب تک کہ آدمی اس کو خرید کر کے اس کا مالک نہ ہو جائے یا آدمی جس چیز کا مالک نہ ہو اس کو بیچ دے آج کل ہوتا ہے نا آ? زمین نہیں ہے اپنی ہاں فراڈ کر کے زمین جو ہے آ? اپنے نام کروا لیا اور بھیج دیا ہاں جی اپنے یہاں سے جو ریت نکلتی اس کا جلاؤ اٹھا وہ دیکھا نہیں رہتا ہے جیلا جو ہوتا ہے نا ریت نکلتی ہاں ہاں یہ سب کیا کہتے ہیں دیکھیں نیلامی کی جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ کیا کہتے ہیں زمین ہو یا اسی طرح سے یہ سمندر کی ریت ہو یا اسی طرح سے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں جتنی بھی چیزیں ہوں اس طرح کی جو ہے اگر معلوم نہیں ہے آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا ہوگا کتنی چیز ہے تو, تو جی تجربے سے ہوں کی کی ہوں اب اب یہ ہے کہ ان کو اتنا تو اندازہ ہوتا ہے دیکھیے شریعت میں اس کا بھی خیال کیا گیا ہے اس کا بھی خیال کیا گیا اس کی بھی دلیل آئے گی کہ اگر اندازہ ہے تھوڑا بہت فرق ہے تو ایسی چیز کو خرید سکتے ہیں کوئی حرت کی بات نہیں تھوڑا بہت کیونکہ ریت سامنے موجود ہے نا کہ نہیں موجود ہوتی ہے پانی کے اندر ہے تو جائز نہیں اگر پہلے سے سنیے اگر پہلے سے یہ ہے ایسا پہلے سے ایسا ہے کہ ہاں بھائی اتنا ہوتا ہے ہاں تین مہینے میں اتنی اور چھ مہینے میں اتنی لیکن کیا ایسا پورا ہوتا ہے نہیں کبھی ہو سکتا ہے کہ جی ہوتا ہے کبھی کم بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ جائز نہیں درست نہیں ہے جب کیا کہتے ہیں سمندر ہٹ جائے ہاں یا کیا کہتے ہیں سمندر ہی سے نکالتے ہیں سمندر ہی سے نکالتے ہیں تو اب یہ ہے کہ وہ چیز نکال لی جائے نکال کر کے باہر لائی جائے اس کے بعد پھر اس کی خرید و فروخت ہاں سامنے آ جائے گی لیکن اب چونکہ شاید یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں حکومت کی, کی طرف سے نیلامی ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے تو بہرحال اس میں وہ شبحہ ہے جی اس میں کیا کہتے ہیں شبح ہے کیونکہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی سال کم آئے کسی سال نہ آئے کم آئے زیادہ آئے تو اس میں اب یہ کیا کہتے ہیں اب بیع الحبل میں آ جائے گی کہ نہیں یہ چیز چاہے جو کرتا ہو لیکن جو ہے یہ چیز آ جائے گی اب حکومت کو کیا چاہیے ہاں حکومت کو چاہیے کہ ہاں بھائی اس کو باہر نکالے باہر نکال کر کے کتنی ہے کیا ہے, کیا ہے اس کے حساب سے بیچے کیونکہ اس میں دیکھیے جہاں لوگ جو لوگ کیا کہتے ہیں نیلامی لینے والے ہوتے ہیں کبھی ہستے ہیں کبھی روتے ہیں ہاں پھل والے بھی آم کا عام کی کھیتی <تصفح> سیب سنترے وغیرہ کی سب کھیتی تو اس میں بھی نقصان ہے غرب ہے تو شریعت نے ہر اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت کی باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے عام الرب اللہ صلی اللہ علیہ